برسندہ الرحمن الرحیم و رحمۃ اللہ صحمد علومت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مکتبہ حضرت سگنس میں موجود تمام خوران گرامیکو اور سامعین کے سموس نے ایک بار پھر سلام عرصات فیب اللہ سلسلہ دس باؤ طارت درخت نمبر چھہتر سیونٹی سکس اور پیج نمبر نائنٹی آپ حضراتی مارکا انتخاب پہنچانے کی کوشش کروں گا اور یہ درس میت سے مربوط ہے نعید کے غسل سے مربوط ہے کل آپ لوگوں کو بتایا تھا میت کو جو ہے ہاں جی دہنے کا طرقہ غسل دینے کا سب سے پہلے اس کو استنجا کرائیں گے ہاں جی استنجا کرانے کے بعد جسم پہ کوئی بھی ناپاکی ہو اس کو صابن سے گرم پانی سے صاف صاف کریں گے سارا ناخن ناخن کے بیچ میں کوئی گندگی ہو ان سب کو ناخن اس پنکھ میں صاف کے بعد پھر وضو دیں گے اس کو ہاں جی وضو ہمارے وضو کی طرف دیں گے ہم ناک اور منہ میں اشارے سے پانی ڈالیں گے یا نہ تو اشارہ نہ کریں تو بھی کوئی حرض نہیں ہے جو غسل ناتمل ہے وہ پانی ویسے بھی نہیں جاتا اس وجہ سے اس کے بعد جو وضو دینے کے بعد پھر اس کو ترتیب سے تین غسل دینا ہے پہلے غسل میں سدرے کا پانی ملا کر دوسرے میں کافور کا پانی ملا کر تیسرے میں تازہ پانی اس میں یہ بھی فرمانش فرما رہے ہیں کہ پہلے ویسے جو منفج رہتے ہیں سے پہلے جو ہے صفائی کے لابھ رکھتے ہیں گرم پانی سے صابن وغیرہ استعمال کر کے اچھا وہ تو گرم پانی سے کریں گے اس کے بعد فرماتے ہیں پہلے جو سجرا ملا کے جو آپ غسل دیں گے وہ تھوڑا گرم ہو اس کے بعد کافر ملا کے جو غسل دیں گے وہ نیم گرم ہو اس کے بعد جو تازہ پانی سے جو غسل دیں گے وہ یا ٹھنڈا پانی ہو یعنی نل کا نارمل پانی ہو یہ صورت بہتر ہے فرمان شا اللہ رحمٰن اور یہ بھی کل آپ کو بتائے کو سن دینے میں سر کو دھونے کے بعد جو ہے پھر بائیں جانب پہلے دہیں دائیں جانب کو بعد میں دہیں زندوں کا برائے یہ کریں تو زیادہ بہتر ہے لیکن اگر زندوں کی طرف جس طرح ہم سب پہلے سر کو پھر دائیں پھر بائیں دھوتے ہیں وہ ترقہ بھی صحیح ہے اگر کسی نے اس طرح دھو لے تو وہ غلط نہیں ہے بہتر صورت یہ پہلے بائیں طرف کو دہیں سر کو دھونے کے بعد پھر بائیں طرف کو دہ لیں اور یہ بھی آپ کو بتایا تھا ان تینوں پانی جو تین غسل دیں گے تینوں میں ہاں جی تین تین دفعہ سر کو دائیں بائیں دہ لیں یا ایک ایک دفعہ صحیح طرح سے دہ کر پانی پہنچا دیں تو بھی غسل یہ تینوں غسل جو سنت غسل ہے آدھا ہو جائے گا اور تین تین دہلیں تو بھی صحیح ہے ہاں چونکہ ایک غسل کے اندر تین دفعہ دوہنا سنت ہے اس زاویے سے تین تین دفعہ دوہلیں تو بھی صحیح ہے ہاں. چونکہ پہلے صاف ستھرا ہو چکا ہے اس وجہ سے اگر ایک ایک دفعہ دہ لیں تو ابھی غسل صحیح ہے اور اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں آگے فرماتے ہیں مزید کی جو آپ نے اسے غسل کے سلسلے میں فرماتے ہیں وہ یوز ہو جائز سے یوز دینا بلمال ہار گرم پانی سے بھی واری ٹھنڈے پانی سے بھی دونوں سے غسل دے سکتے ہیں مردے کو پھر جو بیج مین آپ کو بتایا تھا وہ کرے گا ولاکان اور اگر ہو اول پہلا جو آپ نے منسوس ہو ویسے وہ گرم پانی دیں گے تاکہ صحیح صاف ستھرا ہو جائے ہاں جی پہلے صفائی کے لیے جو دھوتے ہیں اب ترتی سے جو غسل دھوتے ہوئے پہلا غسل یعنی جب سترا ملا کے کریں گے وہ بالحار گرم پانی ہو والا اوسع جس میں کافر ملائیں گے بل فاتر نیم گرم پانی ہو ہاں جی والا آخر اور آخر جو سادہ پانی ہوگا بال بارد ٹھنڈا پانی ہو تو یہ بہتر صورت ہے کھانا کھانا اس واسطے فرماتے اگر اس طرح دونوں تو یہ زیادہ بہتر آس سوات کے ساتھ ہو تو زیادہ بہتر ہے تاث ہو تو بہتر کے معنی میں آگے فرماتے ہیں ولاد طیسر غسل ون فی مکان خال اب اگر غسل دینے کی جگہ کے حوالے سے فرماتے ہیں اگر آپ کو اس کے لیے ایک جگہ مل جائے جہاں پر خالی ہو اور چھت ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے ولاسر اگر میسر و غسل و غسل دینے کا غسل دینے کے لیے جگہ جو ہے فی مکن ایک ایسی جگہ پر ہو خالن خالی ہو اور ثقافین اس پر چھت لگا ہوا ہو تو کا ناولہ تو یہ بہتر صورت ہے ولاخ اب ولا خر زمین ہو شیون بادل غسل یہ ایک مسئلہ ہے جو خاص طور پر ذہن میں رہنے والی غسل تینوں غسل مکمل ہو گیا وضو بھی ہو گیا منٹو سب کچھ ہونے کے بعد بعد میں اگر اس کے جسم سے جو ہے کوئی چیز نکلے ہاں جی جسم سے کوئی بھی چیز کوئی نجیز چیز نکلے یا ناک وغیرہ سے وہ سے کوئی خون نکلے یا ہاں جی تو اس صورت میں جو ہے اس کو آیا دوبارہ اثر غسل دیں گے یا اسی چیز کو دہ لیں گے کافی ہے کہتے ہیں اسی چیز کو دہنا کافی اثر نو پھر غسل دینے کی ضرورت نہیں ولو و خراجہ اگر نکلے من ہو اس میت سے شیئن کوئی چیز یعنی کوئی ناپاک چیز بازار غسل اس کو غسل دینے کے بعد تو ترجیح و اجالت ہو تو, تو اس ناپاک چیز کا تجزائل کرنا واجب ہے اس کو تو پاک کریں لیکن لا اعادت الغسل نہ کہ اثر نو غسل دے دیں اعدِ غسل واجب نہیں ہے ولا الوضوء اور نہ وضو دوبارہ دینے کی ضرورت ہے وضو اور غسل دوبارہ دینا واجب نہیں ہے لیکن اس نجیس چیز کا دور کرنا واجب ہے جہاں سے بھی نکلتے اس کو پاک کرنا واجب ہے تو یہ ذہن میں رہنے والی بات بعد بعض مقبول لوگ بولتے ہیں دوبارہ اثر سر نو غسل دے دو نہر نہ غسل کی ضرورت ہے نہ وضو کی ضرورت ہے صرف اسی ناپاک چیز کو دوہنا ہے مان سادہ سے مثال ہمارے بھی جیسا اگر آپ نے وضو کیا تھا ہاں وضو کا بعد اگر ہاتھ سے ناک سے خون آیا وضو کیلر ہونے کے بعد تو ہمارا وضو نہیں ٹوٹتا ہے اسی طرح کے یہ مثال ہے آگے فرماتے ہیں وہی بغیر ایوا سلا اب مردے کو غسل دینے والا کون ہونے چاہے کون زیادہ حقار ہے اگر اس میں ہے جی تو حکم فرماتے ہیں مردوں کو مرد غسل دے دیں مردہ مرد کو مرد غسل دے دیں اور مردہ خاتون کو خاتون ہی غسل دے دیں ہاں اس میں ایک گنجائش میاں بیوی ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں فرمائے وہیم بغیچہ یہاں سزاوار یہ ہے انگا سلہ ان رجالو ارجالا ایوگا سلا یہ کہ غسل دے رجال و مرد زندہ مرد ارجالا اور مردہ اور مرد کو مرد جو پھو چکا اس کو زندہ مرد غسل دے دے ونسا اور عورتیں غسل دے انسا مردہ عورتوں کو غسل دے دیں ویج و البتہ جیسا ایو گا سیلا کل واحد مینز و جینی جو وجزو جیسا کہ غسل دے دیں کل ہر ایک من و جین بیوی میں سے ہر ایک آخرات دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں ہر کوئی وہ ہاں جی میاں بیبی بی میں ساری دوسرے کو غسل دیتے ہیں اس کے لیے شران کوئی منع نہیں ہے کا زوجے تھی اسی طرح اگر ایک مرد اس کی کوئی زر خرید لونڈی ہے ہاں جی قنیز ہے اور وہ زوجہ کی حیثیت سے رکھا ہوا ہے تو اسر میں اس میں وہ بھی اس مرد کو غسل دے سکتے ہیں یہ مرد اس لونڈی کو غسل دے سکتے ہیں لیکن دونوں صورتوں میں میاں بیبی بی دوسرے کو یا لونڈی ہو اس میں جو لاکن بھی تلفی فیل ہے لیکن وہ ہاتھ کو لپیٹ کر کوئی کپڑا خرکے نہیں کوئی کپڑا جو ہے ہاتھ کو لپیٹ کر کپڑے کا تھیلا وغیرہ بنا کے وہ ہاتھ کو لپیٹ کر غسل دے دیں اللہ دیں ان کے ہاتھوں پر اور غسل دے دیں ہاں جی ایسے ہاتھ سے ڈائریکٹ لمز نہ کریں کپڑا لپیٹ کر غسل دے دیں لبنے کے تو عام طور پر عام غسل میں بھی آپ لوگوں نے پہلے پڑھ لیا تھا ہاں جی سنجا کے لئے کپڑا کوئی بھی اگر عورت عورت کو غسل دیں بھی مرد مرد کو دیں بھی ہاں جی سنجا کے لیے غلط کپڑا ہاتھ کو لگا کر پلاٹک کا تھیلا وغیرہ اس سے غسل دے دیں, دیں اس کے بعد پھر پورے جسم دھونے کے لیے ایک اور کپڑا استعمال کریں یہ بھی آپ لوگوں نے پہلے پڑھا ہے عام لوگوں کے لیے بھی اب آگے فرماتے ہیں اگر ایسے کوئی قاہط الرجال گیا پہلے زمانے میں ہوتے تھے سارے مرد لوگ جام میں چلے جاتے تھے تو ادھر کوئی بندہ فوت ہو گیا تو پھر ان کو غسل دینے کے لیے نہیں ملا وہ اگر نہ پایا جال رجالے مرد کو غسل دینے کے لیے مردوں کو النساء سوائے عورتوں کے سوائے عورتوں کے کوئی نہیں ملا ولی نسا عورتوں کو غسل دینے کے لیے کوئی نہیں ملا ال رجال سوائے مرد کے اور ولا محرمیت اور ان کے درمیان میں کوئی محرمیت نہیں اس ماہرمیت سے مراد جو ہے دینے کے لیے میاں بیوی مراد ہے کہ نہیں جی باقی جو ہے باپ بیٹی کو جوان بیٹی کو وصول نہیں دے سکتے ورنہ بیٹی جو ہے باپ کو غصول دے سکتے یہ مراد نہیں ہے یہاں پر جو ہے چونکہ جو ہے نا یہاں مقامی پردہ بھی ہے اس کو حرام حرام میں اس کو دیکھنا اس لیے جو یہاں اس سے مراد جو پہلے سے نہ ہوئی ہے میاں بیوی مراد ہے میاں بیوی یا لونڈی مراد ہے اس ماہرمیت سے مراد فلا ماہرجہ چاول کے درمیان کوئی ماہر نہ یعنی وہ آپس میں نہ میاں بیوی ہے نہ کنیس اور مولا ہے تو پھر جو ہے باقی لوگ مرد ہو محرم بھی ہو تو وہ غسل نہیں دیں گے فلا یہ تو اسل میں جائ س نیے سوائے تعموم کے پھر تیم دے دیں گے وسیع تو اور پھر تیم دینے کے نیت کے الفاظ یہ ہیں حاضری ہی حاض ہی, ہی یہ ہے مہم میں تیموم دیتا ہوں حاض المیتا اگر مرت ہے تو حاضل میتا اس مرد کو اگر خاتون ہے تو ہل ہلمی تتہ اس خاتون مردہ خاتون کو میں غسل دیتا ہوں ہاں جی اگر آپ پہلا غسل چونکہ صدرے کے بدل میں تو کہیں گے ایوازن وزن ان ماء صدرے صدرے کے پانی کے بدلے میں قربتاً اللہ آخر میں اضافہ کریں گے اور اگر کافر کے بدلے میں ہو تو یہ کہیں گے او حاض الحاظ ہلمی تت خواتین ہاں جی جبل ما القافر اے وضن امائل کافری اے وزن امائل کافری قربتا پھر مائقرہ کے لے ت محاذ اے وزن المائل قیا قربتا قرہ والے میں لیوجوب ہی آ جائے تو صحیح ہے ہاں جی وہ جیسے دعوت میں لی وجو آیا ہے تو یہ غسل جو ہے واجب ہے باقی دو سنت ہیں اس وجہ سے شکے میں نہیں آئے یہی وجو ہی نہیں آئے تو بھی واقعی میں تو واجب ہوگا ہم نیت میں لائیں نہ لائیں مسئلہ نہیں ہے جی تو حاض علم تطا اچھا المائل کرا ہی کرا تازہ پانی اس کا آب مطلق بھی بولتے ہیں تازہ پانی ہم بھی کوئی چیز میں لائن نہیں ہیں قربت اللہ اس طریقے سے اس کو تعمیر دے دیں گے انہیں تینوں نیت کو ایک ہی لائن میں ڈال دیے ہیں جی آپ الگ الگ کریں گے تو یوں بن جائے گا ویم میں حاض الحاظ علم تطا عورت کے لیے ایوز الماعل سجری قربۃ اللہ پھر ایم محاذ علماء ططع اے وضن کافوری کا فوری قربۃ اللّلہ تیسرا غسل ایم حاض علم تطا اے وضن انمائل سے قرآن اس طرح نیت کر کے غسل دے دیں گے اب باقی حرماتے ایک مردے کو غسل دینے کے لیے کئی لوگ جمع ہو جائیں ولاوض ہم اگر جم ہو جائیں اکٹھا ہو جائیں کثرون بہت سے لوگ اللہ ایک بندے کو غسل دینے کے لئے تو خلاء تو زیادہ حقدار الولی اس کا ولی ہے جیسے بیٹے کا سرپرس ولی باپ ہے دادا ہے تو یہ لوگ ہیں ابلوارشر اگر ولی نہیں تو اس کے باقی وارث میں سے جو قریب تر ہیں وہ اس کی وجہ سے باپ کے لیے بیٹا سب سے کرتا تھا پوتے کے مقابلے میں نواسے کے مقابلے میں مثلاً یا بائی کے مقابلے میں اس طرح بیٹے کے لیے باپ ہے چاچا کے مقابلے میں ہاں ایسا جو وارث ہے ترین وارث جو ہیں وہ غسل دے دیں او من عظیم آیا یا جس کو عزن دے دیں واحد من ان دونوں سے یعنی ولی یا قاری وارث جو بھی اجازت دے دیں مین لہو شخص کو وہ غسل دے دیں وشت میں ملا اتنا مطلب اگر استعمال کیا جائے کوئی خوشبو فی الکفن کفن میں قبل یوتھ حالف ہی قبل اسے کے مردے کو اس میں رکھا جائے تو زیادہ یہ بھی جائز ہے آپ کا فن پہ پہلے خوشبو چھڑکا کر میں اس کو اس میں رکھیں ہاں ایک شاز کے لئے جائز دیں لی محرم الحج اور وہ شان جو محرم حج ہو جو انہیں حج کے احرام پہنا ہوا ہے ابھی اس کے حج کے عملیات کے لیے نہیں ہوا ہے احرام میں یا عمرے کے احرام میں ہے ہاں جی تو غسل میں یہ بندار ہے اس کو خوشبو نہیں لگائیں گے کیونکہ اس کو زندہ حالت میں بھی اس کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں تھا تو ابھی مردہ حالت میں بھی اس کو خوشبو استعمال کرنا جائز سے نہیں ہے نہیں اس کی کفن میں خوشبو نہیں ڈالیں گے وہ یہ استحب و اور مصطعف ہیں یوستہ مکمل ہونے کے بعد ہاں جی غسل مکمل ہونے کے بعد ایک مصطعف عمل یہ کافور میں جاتے اس کے جن جن اعضا پہ سازہ کیے جاتے ہیں یعنی آٹھ اعضا پیشانی دونوں ہتھلی دونوں گھٹنے دونوں پیروں کے بڑے انگوٹھے ناک ان پہ تھوڑا تھوڑا کافور مالیں ہاں جی اس کے علاوہ جسم کے جتنے بھی سوراخ ہیں جیسے کان ہے ناک ہے بذیر بغل ہیں ان پر بھی تھوڑا تھوڑا کافور ڈالیں وہ یہ سب مشتبہ انیوستہ مل الکافور یہ کافور استعمال کیا جائے ان وجود اگر پایا جائے تو ملے تو علامس ہی اس کی شہزادہ کی جگہوں پہ تو سردہ کی جگہ یہ آٹھ جگہ ہیں جو سردہ میں زمین پہ ٹکتی ہیں وہ آٹھ جگہ ان کو مساجد بولتے ہیں ہاں جی پیشانی دونوں ہنتھلی دونوں گٹھنا دونوں پیروں کا برآں اٹھا اور ناک بھی ساتھ کا واجب ناک کا سنت ان پہ تھوڑا تھوڑا کافور ڈالیں اور منافی جس کے علاوہ جسم کے جتنے بھی منافی منفر سوراخ ہیں ناک کان وغیرہ ان میں بھی جو ہے تھوڑا تھوڑا کافور اس میں مالیں بغیر اس کے علاوہ دوسرے جگہوں پر جہاں بھی ہاں جی مناسب دوسری جگہوں پر جہاں جیسے زیر بغال وغیرہ میں ان میں تھوڑا تھوڑا خوشبو لیں ولہ حاجت الحال کے راہ سے ہمیں یہ کوئی ضرورت نہیں اس کی سر منڈانے کا ہاں جی مردوں کے لیے جیسے البتہ مرد مراتے ان کے لیے سرمنڈانا ضروری ہے وقال منظری ناخن کرنا بھی ضرور نہیں ہے وہ اختیش مردوں کے لیے ہاں جی مونچنگ کرنا بھی ضروری ہے و شارل اور زیر بغل بالوں کو صاف کرنا ضروری نہیں ہے لعنت زیر ناخ بالوں کو صاف کرنا ضروری نہیں ہے صرف دوہنا ہے ان سب کو وہ استعمال المشت اور اسی طرح فرماتے کنگھی کا استعمال کرنا مشت کنگھی کو بولتے ہیں لئے راہ سے اس مئی کے سر کے لیے یہ امتمات اور دونوں کے لیے ہو سکتے ہیں بالوں پہ کنگھی کرنا و لحیت یہ مردوں کے لیے ہاں جی اور اس کی داڑھی میں کنگھی کرنا یہ کام جو جی والا وقع اگر واقع ہو جائیں لابا سے بھی کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر واقع نہ ہو جائے نہ کریں تو بھی کوئی حرج ہے نہیں ہے کرنا لازم نہیں کوئی سنت نہیں ہے کنگھی کرنا ان چیزوں پہ یہاں فرمایا کوئی ضرور نہیں ہے اور اگر واقع ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن کرنا فضلت نہیں دکھائے آخر فرماتے ہیں والا یجب غسل الغری باقی جو آدمی پانی میں ڈوب کر مر جائے اس کو غسل دینا واجب نہیں والا یجب واجب نہیں غصل الغری غرق ہو کے پانی میں ڈب کر مارنے والے کو اسے پانی ہی میں پھوت ہوا اس کو غسل دینا واجب ہے نہیں ہے یہ جو چونکہ اللہ نے ہی سمجھو دہ لیا پانی میں ہم نے ابھی پانی میں دہنا چاہتا نا تو پانی میں دھل گیا اس وجہ سے واجب نہیں ہے آج کا درج یہاں پر اتباع ہے بقیہ ان شاء اللہ پڑیں گے